وا واس نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین چودہ سو تینتیس سے کے ماہ رمضان کی آٹھ تاریخ ہو چکی ہے الحمد للہ زل سات روزے ہم اپنے گزار چکے اللہ تعالی اب تک کے تمام روزوں کو تراوی کو عبادتوں کو صدقہ و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت اور فردوشت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پروس عطا فرمائے بندی چہرے کے ناظرین بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ بات بات پر تنقید کرتے رہتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں الجھتے رہتے ہیں اور ان سے کوئی بات کرے تو پھر سامنے جواب اس طرح کا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں بات یہ نہیں بات اصل میں یہ ہے ان کو گویا کہ ایک ایسا مرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو خائی نہ خائی خائی نہ خائی کی کی ضرور رکھے گا خائی نہ خائی بلا وجہ کوئی نہ حاجت شرعی ہوتی ہے نہ کوئی مسلی شرعی ہوتی ہے ہوتا ہے مزاج اپنی بات کو منوانے کا اپنی بات کو وہ فوقیت دینے کا میں نے جو کہا نا وہ صحیح ہے وہ کبھی کسی کی بات میں کسی کے جملوں میں کسی کی کس چیز میں وہ تنقید کرتے رہتے ہیں خلل واقع کرتے رہتے ہیں اور خائی نہ خائی کا اعتراض وارد کرتے رہتے ہیں اور یہاں پر ایک جھگڑے کی کیفیت بن جاتی ہے یعنی ایک تو ہمارے جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ گرے وان پکڑو یہ دیا, دیا یہ مکہ یہ لات یہ پھینکا یہ کیا یہ نہیں جھگڑا جس سے امام غزالی نے بھی لکھا رحمت اللہ تعالی نے روایت وغیرہ جس پر آئی ہے جو میں نے شروع میں ایک وضاحت کی نا اسے سے ہمارے یہاں جھگڑا کہا جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں لفظہ پائی تو ہاتھا پائی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے لفظہ پائی یہ ہتھا پائی تو چلو آپ بولو بدماش آدمی ہے برا آدمی ہے گلی کا مد گنڈا ہے لیکن یہ لفظہ پائی جو ہے نا اس میں بڑے بڑے شورفا کہ لینے والے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور یہ عموماً ماحول بنتا ہے جب چار آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور عموماً یہ ہوتا رہتا ہے جیسے ابھی اگر آپ کہیں افطار کی پارٹی میں گئے ہوں گے افطار کی دعوت میں گئے ہوں گے تو کھانا وانا کھایا اب اب چائے پی رہے ہیں اب کوئی بھی موضوع زیر فیس آتا ہے اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی علمیت اپنی قابلیت اور اپنی چرب زبانی کی دھاک بٹھانے میں کامیاب ہو جاؤ اچھا سارے کے سارے اس میں مطلب کہ بولنے والے نہیں ہوتے کچھ سلیپنگ پارٹنر ٹائپ کے بھی لوگ ہوتے اور مطلب کہ وہ بس اور وہ جو چرب زبان ہوتا ہے نا بہت زیادہ اور وہ اطراض نہیں نہیں یہ نہیں یوں ہے نہیں نہیں یہ بس اس کہ نہیں وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میرے کسی کی ماننی نہیں ہے ہر ایک کی بات میں نے کچھ نہ کوئی کچھ نہ کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کیڑے نکالنے ایسے مزاج والے لوگوں کی بھی ہمارے یہاں کمی نہیں ہے اور بعض اوقات اس طرح کے مزاج کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں فطریں ہو جاتے ہیں فساد ہو جاتے ہیں یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معمولی معمولی چیزوں میں بھی اختلاف سے بچو مثلا آپ نے آگے لکھا یہ امام غزالی الرحمۃ نے نقل کیا مثلا انار کھٹے ہیں میرا دوست کوئی انار کھا رہا ہے انار کھٹے ہیں اب میں کہہ رہا ہوں نہیں انار ہے تو یہی بات ہمارے باہمی اختلاف کی بنیاد بھی بن سکتی ہے ابھی ایک کھائی نہ کھائی کا الجھنا جو ہے نا اس سے ہماری شریعت جو ہے نا ہم کو بچانے کی کوشش کرتی ہے وجوہات اس کی بہت ساری بنتی ہیں آپس کی محبت آپس کا پیار آپس کا اتفاق اس سے باقی رہتا ہے کہ انسان آپس میں یہ جھگڑوں سے بچے اس اس جملے کو یاد کر لیجیے بھی جھگڑا کہلاتا ہے اور جو زیادہ تر شریف کہلانے والے لوگوں میں یہ اس کا رجحان پایا بھی جاتا ہے آپ چکے آپ کہیں گے یار موضوع تو جنت کی تیاری ہے یہ جھگڑا کہاں سے لے کر آ گیا تو یہ ہے جنت کی تیاری کے لیے یہ ایک موضوع ہے اس لیے میں آج ہمارے مدنی چلنے کے ناظرین کے لیے یہ ایک اسی طرح کا ایک موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جب میں آپ کو حدیث سناؤں گا ان اللہ تعالیٰ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جھگڑا ترک کر دینا کس طرح ہمیں جنت کی تیاری کرواتا ہے آیا میں آپ کو پہلے کچھ حدیث سناتا ہوں حضرت سیدنا ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرمایا جو غلطی پر ہوتے ہوئے اب ایک ایک حدیث, حدیث کے ایک ایک لفظ کو وہ غور سنیے اور اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے جو غلطی پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنایا جائے گا غلطی پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنایا جائے گا اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے گا اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر بنایا جائے گا اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے لیے جنت کے اعلی مقام میں ایک گھر بنایا جائے گا کتنی پیاری حدیث ہے جنت کی تیاری ہے اب تو میں آپ کو دوسری حدیث میں سنا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے عشد فرمایا جھگڑا چھوڑ دو میں حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑنے والے کو جنت کے کنارے وسط اور اعلی درجے میں تین گھروں کی ضمانت دیتا ہوں تین گھروں کی زمانت میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم دے رہے کس کے لیے کہگرنا چھوڑ دو میں حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑنے والے کو جنت کے کنارے وسط اور اعلی درجے میں تین گھروں کی ضمانت دیتا ہوں جھگڑا چھوڑ دو بے شک میرے رب ازب اجلّہ نے مجھے بوتوں کی پوجا سے منع کرنے کے بعد سب سے پہلا جھگڑا کرنے سے منع فرمایا ہے پہلی حدیث تر مزید شریف کی تھی دوسری حدیث تبرانی کبیر کے حوالے سے میں نے نقل کی اور جنت کی تیاری کے آج کے عنوان میں میں یہی لایا ہوں کہ یہ بحث اور جھگڑا کرنے سے جو ہے نا بہت زیادہ آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور اس کی وضاحت امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی نے بڑے پیارے انداز سے کی ہے موضوع کو بہت زیادہ آپ کو کنسنٹریشن چاہیے مجھے تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے تو انشاءاللہ یہ موضوع بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا یعنی بحث و تقرار اس انداز سے کی جاتی ہے ہمارے یہاں کہ اس سے باہمی اشتعال پیدا ہوتا ہے اور باہمی آپس کے لوگ دست و گریبان ہو جاتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا نہیں شروع شروع میں جیسے چائے کی چسکے لیتے لیتے بحث چلتی ہے نا اب بحث اتنی اختلاف اور فضول قسم کا اختلاف نا اس طرح فضول قسم کے اختلافات کا روپ دھارتی ہے کہ انسان مشتقیل ہو جاتا ہے اور وہ پہلے تو چیختا ہے نا پہلے چیختا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات لوگ کہہ رہے ہیں یار آرام سے بات کرو اتنی چیکنی کی کیا ضرورت ہے آرام سے بات کرو تو یار اس کو سمجھا نا یہ کیوں اتنا مطلب کہ یار ہر بات میں تنقید ہر بات میں تنقید ہر بات میں تکڑا میں بات تو صحیح کر رہا ہوں نا اگلا پتا نہیں تم بات کہاں صحیح کر رہے ہو بھائی خالی خالی تم بات صحیح کر رہے ہو اب یہ تھوڑی دیر پہلے تو بڑے سکون اور آرام سے بیٹھے ہوئے تھے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک اشتہار پیدا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے وہ نشے پھولنا شروع ہو جاتی ہیں آنکھیں لال ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جناب وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر دستوں گریبان بان کرتے پھر چار آدمی آ ہیں رہے یار چھوڑو یار کیا ہو گیا یار دوست یہاں پر بات کر رہے تھے تم نے لڑنا شروع کر دیا اس جھگڑی کی بہت ساری وجوہات میں سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان کھائی نہ کھائی کھائی اپنے کسی ساتھی کے باتوں میں خلل پیدا کرتا ہے تنقید کرتا ہے اور وہ مطلب اپنی اپنی برتری جاتا تھا مجھے اس کا ایک آدھ دفعہ ایسا مطلب کہ چند دفعہ تجربات ہوئے ہم کہیں گاڑی میں جا رہے تھے میں بیرون ملک کی بات کر رہا ہوں ہم گاڑی میں جا رہے تھے ڈرائیور وہ بھی اس ملک کا ہے اسی شہر کا ہے گاڑی چلا رہا ہے میں پیسنجر سیٹ پر میں بیٹھا ہوا تھا پیچھے ایک دو اور ہمارے مطلب اسلامی بھائی ہوں گے تو جا رہے تھے جانا مثال کے طور پر کسی علاقے میں ہے مدینہ علاقے کا نام مدینہ کر دیتے ہیں تو کوئی بھی علاقے کا نام کر لیں اب وہ جا رہے ہیں. اب وہ جس کی گاڑی چلا رہے وہ بھی شہر کا آدمی ہے وہ جا رہا, جا رہا اس نے یوں لیف یار لیفٹ سیدھا چلے جاتے ہیں نا یار ایسا سیدھا یوں آگے جاتے. تو وہ کہ نہیں بھائی یہاں سے جاؤں گا تو وہاں سے بھی اب سیدھا چلے جاتے تو کیا ہے سیدھا جاتے تو سیدھا سیدھا راستہ تھا یوں ٹرن ہو جاتے اب یہ دونوں عجیب و غریب قسم کی بحث پڑ گئے تو مطلب میں نے چونکہ یہ موضوع پڑھا ہوا تھا تو میں نے دوسرے جو جس نے وہ اعتراض کیا میں نے ادھر سے آئے گا نہیں آئے گا اور ادھر سے آئے گا وہاں سے بھی تو ادھر سے آئے گا تو خاموش رہے یار اب وہ کیا ضرورت ہے کہ ضروری ہے کہ آپ کے پسند کے راستے پر ہی ہو جائے گا وہاں کیا مطلب کوئی چبوترا بنا ہوا جو دیکھتے تو تم خوش ہو جاتے ہیں وہاں کیا چیز دیکھنی تھی آپ کو مطلب یہ اب وہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں بولے اب آ تو جائے گا کوئی ایک آدھ منٹ کا فرق پڑ جائے گا اور کیا پڑے گا لیکن بحث اس چیز پر بحث اس چیز پر بحث یعنی میں جو کہتا ہوں نا میں صحیح کہتا ہوں اچھا اب یہ کیسا برا مرض ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہمارے بزرگوں نے بالخصوص امام غزالی رحمت اللہ تعالی لکھا ہے کہ دوسری کی تحقیر کا جذبہ اب اس میں کیا انسان چاہتا ہے کہ مطلب چار آدمی کے بیچے میری بات ہوگی نا کہ یار یہ چھایا اس کی بات یہ چھا رہا چپ کرا دیا اس نے سامنے والے کو تو کیا اگلے اگلا अगला اگلے کی تحقیر ہے میری برتری ہے اگلے کی تحقیر ہے اگلا زلیل ہوگا اگلا رسوا ہوگا اگلا کا مطلب ڈیگریڈ ہوگا لوگ کہیں گے یار تجھے تو یار آتا نہیں تھا خالی خالی تو بہتنا پڑ گیا دیکھ کیسا طرح کو چپ کرا دیا اس نے اور وہ جس کی تعریف ہوتی کا گپا ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب है تعریف ہو رہی ہے تعریف ہو پلیز غور کیجئے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو انداز ہے نا کہ برتری چانا دوسرے کی تحقیر کا جذبہ اور اپنی برتری کی خواہش یہ نفس کی دو ایسی خواہشات اور شہوتیں ہیں جن پر قابو پانا بڑا سخت ہے دعویٰ ہوتی ہے اس کے اندر اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کی بھی وجوہات لکھی ہے کہ اس کی ایک وجہ تکمبور ہے ہاں لکھا ہوا ہے جھٹکانا کا ہے ہے تکمبور کی کچھ جراثی مندر ہوتے ہیں خود پسندی ہوتی ہے چاہ پسندی ہوتی ہے چار آدمی میں واہ واہ کروانے کیا ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے چپڑی رہ سکتا نا وہ دیکھیے بعض تو چھپ بیٹھے ہوئے چھپ دیکھا ہوئے اچھا کبھی آپ نے خاموش آدمی کا ہر دعوت میں آپ کو وہ نظر آئے گا اور بعض لوگ ایسے ہوتے جب یہ دعوتوں سے جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ یار میرا منع ہے کہتا اس کو مت بلانا تم بلایا ہے نا اس کو دیکھ کیا دعوت خراب کر دی اس نے اپنا ماحول خراب کر دیا ہاں یار کیا کریں لیکن یار اب اب ایسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں یعنی بعض لوگ تو میں تھوڑے سے ہٹ کر بات کرتا ہوں ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج میں اتنی بےحص تقرار اور بالخصوص تنقید چپی ہوئی ہوتی ہے چائے بھر کے دی میں <laughs> یار چائے تو پوری بھر آپ چائے میں تو پوری بھر کے دے دیتا ہوں تھوڑی جگہ اس کو پانی دیں یار پانی تو تھوڑا ٹھنڈا پلا دھنڈا پلا یار تھوڑا اے سی تو تیز کرتے یار کیسا گرمی ہے یار آپ کو یہ پتا نہیں ہے آپ بھائی لے میں اے سی بھی تیز کر دیتا ہوں کھانا بچھا دیا کھانا کھایا کھانا تو ویسے اچھا ہے اور وہ جو نہیں پکایا اگر وہ بھی پکاتے نا تو مزہ آ جاتا اب اب وہ تو پکانے سے رہا اب بےچاری کی وہ بچوں کی اب بھی صبح سے لے کر شام تک باورچی خانے کے اندر بیٹی مہمان آئے گا اس کی توازو کرتی اور آپ نکال کے بیٹھ گئے یار یہ حلوہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے میں ہلوا بھی مائکرو ویو میں گرم کر کے دوبارہ دے دیتا ہوں آپ نے دیکھا ایسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی کسی کے پسندیدہ لوگ نہیں بنتے ہاں یہ یاد رکھیے گا تنقید اس طرح بےحد کرنا تکرار کرنا الجھنا جھگڑے کرنا اس سے گھر کا ماحول بھی بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے گھر کا ماحول کیا وہ کیسے ہی گھر کے بڑے ہوں چھوٹے ہوں جو بھی ہوں اس پر یہ غور کریں کہ گھر کا ماحول یہ جو ڈسٹرب ہوتا ہے نا اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ گھر میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں تو کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بعض لوگ ہوتے ہیں جو اکملیت کی تلاش میں رہتے ہیں یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ایسا ہی ہونا چاہیے میں جو چاہتا ہوں تو وہ بولو میں جتنا چاہتا ہوں اتنا بولو جو الفاظ چاہتا ہوں اتنے الفاظ بولو میرے پاس جب بھی بچہ آئے ٹینشن ہو میں جب بھی بچوں کی امی کے ساتھ بیٹھوں تو وہ جب بھی بیٹھوں وہ اچھی بات کرے کبھی میرے ساتھ کوئی ایسی بات کرے ہی نہ میں جب بھی کھانے پر بیٹھوں ہر کھانا میرے مطلب کا ہو میں جب بھی جاؤں میرے لیے سارے حاضر ہو ہر چیز میرے مطلب کی ہو ہر چیز جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہی ہو میں جس طرح لوگوں کا رویہ چاہتا ہوں اسی طرح میرے ساتھ رویہ ہو بس میں جیسا چاہتا ہوں نا ایسا ہوتا رہے ایسا ٹھیک ٹھیک ٹھیک, ٹھیک ہوتا رہے تو یاد رکھیے کہ اس طرح کا آدمی یہ کبھی خوش نہیں رہتا وہ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ہو نہیں سکتا پیسہ آدمی خوش نہیں رہتا کیونکہ وہ ہر بات پر تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے یار یہ کیا لے کر بیٹھو یا یہ کیا لے بیٹھو سیدھے ہو جاؤ الٹے ہو جاؤ کڑے ہو جاؤ بیٹھ جاؤ یہ نہیں پہنو وہ نہیں پہنو یہ کہہ لیا ہے وہ کہہ لیا ہے ایسے نہیں بولو ویسے نہیں بولو اتنا وہ آدمی بور کرتا ہے اور اتنا وہ آدمی تکلیف دیتا ہے پھر اس کی زبان بھی تیز ہوتی ہے بےس و تکرار کی اس کی عادت ہوتی ہے تیز دھار کی طرح وہ ادھر مار ادھر مار ادھر زخم ادھر زخم اس پر چار مار دھار کرنے میں وہ مصروف ہے عمل ہوتا ہے اور بات بات پر تنقید کرتا ہے قدم قدم پر نکتا چینی کرتا رہتا ہے یاد رکھیے ایسا شخص لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں پھر کہتا ہے کہ یا لوگ میری عزت نہیں کرتے لوگ مجھے بلاتے نہیں ہیں لوگ مجھے بٹھاتے نہیں ہیں لوگ مجھے دعوت نہیں دیتے یار آپ صحیح ہو جانا لوگ کیوں آپ کو دعوت نہیں دیں گے اب بات بات پر تنقید کرنا بند کر دو بات بات پر بحث کرنا بند کر دو بات بات پر جھگڑے کرنا بند کر دو کوئی مسکرانا سیکھیے اچھی سی بات کرنا سیکھیے جب تک لازمی نہ ہو جائے ایسی بات نہ ہو جائے جس پر آپ کو ٹوکنا آپ کو روکنا آپ کو بولنا لازمی ہو اس وقت آپ خاموش رہیں دل جو ہی کرتے رہیں مسکرا کر بات کرتے رہیں اچھے انداز سے بات کرتے رہیں اور ہر چیز میں وہ کمزوری نکالنے کی عادت دور کر دینی چاہیے دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جان عائشہ صدیقہ کا اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کبھی کسی کھانے میں ایب نہیں نکالا بھوک ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ میں نے نو سال رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کی ہے نو سال خدمت میں رہا مختلف روایت باس میں سال مختلف بھی ہیں مجھے معلوم نہیں کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا مجھ پر آپ نے کبھی نکتہ چینی نہیں کی اور واللہ نہ کبھی آپ نے مجھے طف کہا ہے اب دیکھیں یہ کتنا پیارا میزاج ابھی آپ نے یہ جنت کی تیاری بیان سے پہلے سارے سات بجے ہمارے مفتی محمد قاسم صاحب کا جو بیان آتا ہے اس میں آپ پیارے آقا صلی اللہ کے پیارے اخلاق آپ نے بیان سنا اور آج توازو اور انکساری کا بیان تھا تو یہ دیکھیے کہ وہ ساری باتیں یہاں کہون کرتی ہیں کہ اگر آپ نے آجزی انکساری توازو اور نرمی کا مطلب کہ وہ جذبہ ہے تو آپ کبھی کسی سے جو الجھیں گے نہیں کسی سے بحث نہیں کریں گے کھائی نہ کھائی کا جھگڑا نہیں کریں گے بلکہ اس چیز کو نوٹ کریں گے کہ یار کوئی یہ میری بحث کی اور میری یہ ساری عادتیں یہ کہیں مطلب میرے تخبر کا سبب تو نہیں ہے یہ مجھے تکبر میں مبتلا تو نہیں کر رہی ہے کہ میں اگلے کو حقیر جانتا ہوں گا بھائی یہ دو ٹکے کا آدمی یہ کل کا بچہ میرے سے بحث کرتا ہے اب آپ بتائیں اس کو اب کیا نام دیں گے, گے? تکبر کی تاریخ یہ ہے کہ خود کو دوسرے سے بہتر جاننا سامنے والے کو گٹیا جاننا اب یہ سامنے والے کو گٹیا جاننے کی جو عادت ہے کہ یہ بھائی یہ کل کا بچہ یہ کیا بحث کرے گا اس کو کتنا آتا ہے یہ ساری چیزیں غلط ہیں میں آپ کو تھوڑی بہت باتیں کو تکبر کے بارے میں عرض کرتا تاکہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے یہ بہت بری عادت ہے دیکھیں حدیث پاک میں جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر اس کے ایک آدمی کو سمجھاؤ نا یار کیوں خالی خالی بحث کرتے میں کسی کے باپ سے ڈرتا تھوڑی ہوں میں کسی کا مل تھوڑی تو ختم نہیں بھائی ہم کسی سے نہیں ڈرتے بھائی آپ کسی سے ڈرے کہ نہیں ڈرے خدا سے ڈرے بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کا دل دکھانا اس کو چار آدمی کے بیچ میں ذلیل کرنا خائی نہ خائی خائی نہ خائی اس کی باتوں میں اعتراض وارد کرنا خائی نہ خائی اس کی گفتگو میں تنقید کرتے رہنا کبھی اس کے کپڑوں میں تنقید کبھی اس کے لباس پر, آ, انداز پہ تنقید کبھی اس کی آئیڈیالوجی کے اندر کوئی تنقید کرتا ہے اس طرح کے مزاج کے لوگ کبھی ہر دل عزیز نہیں بن سکتے میں سمجھا کہ آپ کو ہر دل عزیز بننے کا ایک فارمولا بیان کر رہا ہوں اگر آپ وہ واقعی ہردی لذیذ بننا ہے تو لوگوں کے ساتھ اچھے ملاپ سے پیش آئیے خندہ پیشانی سے ملیے بیٹھیوں کی بات سنیے اور بیٹا تنقید سے بچیے خاندان کے اندر بھی بیٹھتے ہیں فیملی کا پورا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے والد صاحب اگر اس مزاج کے ہیں بل فض اللہ نہ کرے معذرت کے ساتھ میری بات کو برا مت مانیے گا اگر آپ کا یہ مزاج ہے تو آپ کے بچے آپ کتنے قریب نہیں آئیں گے امام میں ہم غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک لکھا ہے کہ بچوں کی جو غلطیاں دیکھو تو ہر غلطی پر ٹوکنے کے بجائے سرف نظر کیا کرو سرف نظر کیا کرو سرف نظر, نظر کیا کرو تھوڑی جمع کریں جمع کرنے کے بعد پھر لے کر بیٹھیں گے بیٹا دیکھو تم نے یہ یہ غلطیاں کی تھی اب ہر بات پر روک ٹوک ہر بات پر تنقید ہر بات پر بحث کرتے رہیں گے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو جائے گا بھائی انسان ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کوئی کچھ کوئی, کوئی مسٹیکس کرتا رہتا ہے گھر میں اگر بچوں کی امی تو کچھ کو کچھ سے میں مسٹیکس ہوتی رہیں گی آپ بھی آپ سے بھی تو روز کی کتنی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن چونکہ گھر کا آپ سربراہ ہیں لہذا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو میں بولوں گا وہ صحیح ہوگا اور یہ دیکھو یہ سر جھکا کر سن ہی رہے ہیں یہ سر جھکا کر سنتے ضرور ہیں لیکن ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہوگی دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ تو محبت سے بات کرنا سیکھیے پیار سے بات کرنا سیکھیے بعد میں پھر ریئلائز کرتا ہے آدمی کہ یار میں نے خالی خالی اس کو ڈانٹ دیا خالی خالی اس کو جھاڑ دیا خالی خالی اس کو ٹوک دیا خالی خالی پھر کبھی کو بات ہوتی تم کو میری محبت ہے بھول جاتے ہو میرا ایک بار کا بولنا تمہیں یاد رہ جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ یہی یہ ایک فطری چیز ہے امیر اللہ سنت نے ایک ایسا ہی کوئی چل رہا تھا کوئی موضوع تو ایک مثال پیش کی مثال یہ پیش کی کہ ایک شخص ہے آپ کے قریب بیٹھا ہے بھوکا ہے خوشبو چھوڑتی ہوئی بریانی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے اور آپ اس کو بریانی کے نیوالے اٹھا اٹھا کر کھلا رہے ہیں. یہ بھی تمہارے لیے یہ بھی تمہارے لیے یہ بریانی کے سائڈ بھی کھیر رکھی ہوئی ہے یہ کھیر بھی تمہارے لیے یہ سب یہ تمہارے لیے اب آپ نے اس کو 99 میں نیوالے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے جب وہ نیوالے کھا چکا پیڑ بھرا اس کو گرم لذیذ بریانی آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بڑی محبت کے ساتھ آپ نے اس کو کھلائی پھر یہ پلیٹ اٹھائی اس کے منہ پہ مار دی لے بھائی یہ کب تیرے لیے बताइए بتائیے کیا یہ ننانوے निवाले کھلانے یاد رہے گا یہ پریٹ بوپر مارنا یاد رہے گا اندر سے بات ہے کہ وہ پریٹ کیسے بھولے گا کہ یار یہ کیا کریں گے نہیں کھلاتا یہ بات پھر یہ سمجھانے کے لیے میں कर کر رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان ایسی بحث کر جاتا ہے ایسی تنقید کر جاتا ہے ایسے جھگڑے کر جاتا ہے ایسی زبان سے تیر اندازی کر جاتا ہے کہ وہ لوگ بھولتے نہیں ہیں بس اپنے اندر آجیسی پیدا کیجیے انکساری پیدا کیجیے اپنے اندر نرمی پیدا کیجیے انشاءاللہ یہ جھگڑوں کا حل عرض کر رہا ہوں جھگڑے کا حل یہاں لکھا بھی ہوا ہے امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنی برتری اپنے تکبر کے احساس کو کچلا جائے اور توازو پیدا کی جائے اور خود پسندی ختم کی جائے یہ امام غزالی نے اس جھگڑے سے بچنے کا حل اتا فرمایا ہے اپنے اندر ہم آج ہی پیدا کریں میں سب سے برا ہوں نگاہ کرا ہوں میں سب سے برا ہوں نگاہ کر رہا ہوں اور جب تک کہ واقعی کو مسلح شرعی نہ آ جائے اب والد ہیں بیٹے کو سمجھانے کے ایک اپنا انداز ہے آپ چار آدمی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سننے کی اول تو سننے کی حادت پیدا کیجیے حوصلہ پیدا کیجیے اور دوسری پہلی بات اس سے پہلے یہ کہ جن بھی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اب آپ بیٹھے ہوئے ملک معاملات پہ بحث کر رہے ہیں یہ ہمارے جو آج کل کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں زیادہ تر اسی طرح کے موضوعات بھی چل رہے ہوتے ہیں ہم بحث کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مطلب کہ ایسا نہ خوشگوار واقعہ ساری کسی دنیا کے کسی گوشے میں پیش آ جاتا ہے کوئی مسلمانوں کو ظلم و ستم کی بات آ جاتی ہے کس طرح کے واقعات آ جاتے ہیں انسان ایک افسوس کا اظہار کرتا ہے اپنی اپنی ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ اس کا اظہار کرنے کی وہ ایک کوشش کرتا ہے نو ڈاؤٹ یہ ایک مطلب کہ اچھی نیت ہوگی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے بندہ ہمدردی کرے گا تو اللہ نے چاہا تو اس کو اس کی اس کا ثواب ملے گا مگر ہمارے موضوع بحث جو ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ہم مطلب ایک پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں اور عجیب و غریب قسم مطلب کہ سوشل ایشوز ہوتے ہیں پھر اس میں بے جا تنقیدیں ہوتی ہیں تو اب اس پر تنقید اس پر تنقید وہاں سے وہ اپنی آئیڈیولوجی آتا ہے بتا نہیں ابھی ایسا نہیں ہے اس وجہ سے ہوا تھا ارے نہیں بھائی اس وجہ سے ہوا تھا مہنگائی اس لیے آتی ہے ارے وہ بول رہا مہنگائی اس لیے آتی ہے تجھے کیا پتا ہے مہنگائی کے اس لیے آتی ہے تو مجھ سے زیادہ جانتا یار پتا کیا میں کیسے ہوتا بیٹھا پتا ہے میں میں ادھر بھی بیٹھتا ہوں میرا وہ بھی جاننے والا مجھے اس نے بتایا تھا اچھا تو بولتا کہ تجھے اس نے بتایا تھا میرے کو فلاں بتا دوں سے بڑا بحث ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بتائیے آپ مقصد اپنی برتری جتانا اچھا آپ نے مہنگائی میں بحث کر لی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بحث کر لی کیا فائدہ ہوا آٹا سستا ہو گیا فروٹ سستا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا کوئی فروٹفل گفتگو کریں نا فروٹفل ڈسکشن کریں ایک حاصل کلام کیا سوائے یہ کہ میں اپنی بات کو منوانے میں کامیاب ہو جاؤ حاصل کلام کیا وہی نیچے جائیں گے وہی فروٹ مہنگا نیچے جائیں گے وہی دال مہنگی ہے نیچے جائیں گے وہی مطلب کہ کھانے پینے کو دیگر اشیاء وہی مہنگی کی مہنگی ہیں. <laughs> پھر فا... فروٹ والے کو بحث کرنا شروع کر دیں گے اب فروٹ والے کو بحث کریں گے فروٹ والا کیا کرے گا کھڑا ہو جائے گا آپ کی باتیں سنتا رہے گا اب چاول لے کے جا کے بحث کرو گے کیا ہوگا اس نے جو بیچنا ہے اسی نے بیچنا ہے تو بحثوں سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا ہاں واقعی اگر آپ مہنگائی کا ہے علاج چاہتے ہیں تو مہنگائی کا علاج چاہنے کے لیے اپنی فضولیات چھوڑ دیں ان شاء اللہ تعالی مہنگائی نیچے آ جائیے آپ دیکھیے گا اکنامکس کے جو اصول پڑے ہوئے ہیں آپ نے بھی پڑھے ہوئے ہیں کچھ ہم نے بھی دو باتیں کتابوں میں پڑھی تھی معاشیات یا معیشت کے جو ایک پرنسپل ہوتے معاشیات کے آپ ڈیمانڈ چھوڑ دیں پروڈکشن مارکیٹ کے اندر ہے ریٹ آٹومیٹیکلی نیچے آ جائیں گے پروڈکشن کم ہو ڈیمانڈ بڑھ جائے تو ریٹ آٹومیٹکلی انکریز ہو جاتے ہیں لوگوں کی جو ہمارے یہاں جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ کیسے عجیب و غریب ہیں تو ہم مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو پریکٹیکلی اپروچیز ہے ہم اس کو یوز کریں انشاءاللہ مہنگائی نیچے آ جائے گی مگر آپس کے بحث کرنے سے کوئی مہنگائی نیچے نہیں آتی ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے موضوع میں مطلب بولتا نہیں ہوں آپ کو پتا ہے کہ کون کون سے موضوع ہمارے زیر بحث ہوتے ہیں تو یہ کوئی مطلب کہ حاصل کلام کچھ بھی نہیں ہوتا آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے چلے گئے اس سے اچھا کوئی نیکی کی دعوت دے دی جائے کوئی نماز کی بات کر لی جائے کوئی خات خیرات کی بات کر لی جائے کسی کی مطلب کہ کوئی ہمدردی کی بات کر لی جائے کسی کا دل خوش کرنے کی بات کر لی جائے یعنی میں چاہتا ہوں کہ ہم ایسی نشیت ہو ہماری ہم بھی جب بھی بیٹھیں میں ن... اب جنگل میں تو رہنا ہے سر ہم نے بیٹھنا ہے چار آدمی کے بیچ میں دفتر میں بھی رہنا ہے گھر میں بھی رہنا ہے اور مختلف جگہوں پر ہم نے رہنا ہوتا ہے ہم ایک مطلب کہ ہماری معاشرت کی ایک ہماری زندگی ہے سوشل لائف ہے ہمارے لوگوں میں رہنا ہے تو جب لوگوں میں رہنا ہے تو جب بھی لوگوں میں بیٹھے اٹھیں اس بات کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ جب میں وہاں سے کھڑا ہوں تو میرے دامن میں کچھ نیکیاں ہونی چاہیے یہ, یہ دیکھ لیں یعنی میں اگر وہاں سے جاؤں تو میں مسلمانوں کا دل خوش کر کے جا رہا ہوں ان کے دل میں خوشی داخل کر کے جا رہا ہوں گھر میں آ رہا ہوں اپنے بچوں کو میں خوشیاں دے رہا ہوں میں گھر سے باہر جا رہا ہوں باہر والے مجھ سے خوش ہو رہے ہیں میں جہاں جا رہا ہوں مجھ سے لوگ خوش ہو رہے ہیں آپ سے کتنے لوگ ناراض ہوتے ہیں یہ جو اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے پھر کتنوں کی اصطلاح کی بد دعائیں بھی لیتا رہتا ہے لہذا خوشی نہ سیکھیے خوش رکھنا سیکھیے ساتھ ہی اپنی ان عادتوں کو نکالیے اور اس میں عادتوں کو نکالنے کے لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو علاج اطاف ہوئے اپنی برتری جتانے کا جو احساس ہوتا ہے نا اس کو ختم کر دیجیے توازو آج پیدا کیجیے انکساری پیدا کیجیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے توازو کی اللہ اس کو سر بلند کرتا ہے اور جس نے اس پر برائی ظاہر کی اللہ اس کو پست کر دیتا ہے حدیث خدسی ہے جس نے میرے لیے اس طرح توازو کی انکساری کی یہ فرما کر آپ نے اپنی اتھیری سے زمین کی طرف اشارہ کیا میں اس کو اس طرح بلند کرتا ہوں یہ فرما کر آپ نے اپنی ہتھیلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا کتنی چاہیے تیسرے سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمے لوگوں توازو کرو کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جو شخص اللہ کے لیے توازو کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ سر بلند ہو اللہ تجھے سر بلند کرے وہ خود اپنے آپ کو حقیقت سمجھتا ہے اور لوگوں کے نزدیک بہت عظیم ہوتا ہے اور جو سب تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور فرماتا دفاع ہو وہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں بہت چھوٹا ہوتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی فرمائی کہ ایک دوسرے کے ساتھ توازو کرو حتا کہ کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص کسی کے خلاف بغاوت نہ کرے تو یہ چند مدنی پھول آج کے اس بیان میں لے کر حاضر ہوا تھا کیونکہ اس طرح لوگوں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس سے بحث ہوتی ہیں اور بعضوں کا گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں رشتے داریاں میں ٹوٹ جاتے ہیں ناراض ہوگا گھر ماموں چلے گئے بھائی ناراض ہو گئے اب کیا ہوگا شکار ہو جاتے ابو دردار رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں ہمیشہ لڑنا جھگڑنا آدمی کے گناگار ہونے کے لیے کافی ہے پھر سے اس جھگڑے وغیرہ کا جی بچے نے کہا سن لے کہ آدمی مباحت سے بھی خاموش رہے یہ بھی امام غزال نے لکھا مباحت یعنی بولنا ٹھیک ہے جائز ہے لیکن بگر بولے چاہ رہا تو ہے نا خاموش ہو جائیے بولنے سے خالی خالی مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ بد مز کی پیدا ہو ہر شخص کو اپنے مخالف اور اپنی برتری مقصود ہوتی ہے تو اس لیے خاموش رہے داؤ تائی رحمت اللہ تعالی یہ اجرت نشین رہا کرتے تھے یعنی گوشہ نشین تنہائی میں رہا کرتے تھے کسی نے آپ سے کہا کہ آپ لوگوں میں آئے کیوں الگ رہتے ہیں فرمایا کہ میں یہ بحث سے نہیں بچ سک نہیں مطلب لوگوں میں یہ بحث وغیرہ ہوتی ہے نا اس وجہ سے تو کسی نے کہا کہ آئیے خاموش رہیے فرمایا خاموش رہنے سے زیادہ سخت مجاہدہ میں نے نہیں دے گا کہ بات ہو رہی ہے میرا جی چاہ رہا ہے میں بولوں اس وقت بندہ خاموش ہو جائے وہ کئی بڑا مشکل کام ہے مگر یہی کامیابی ہے حق پر رہتے ہوئے جو جھگڑے کو ترک کر دے جھگڑا چھوڑ دے ایک بار پھر حدیث سنیے جھگڑا نہ چھوڑ دو میں حق پر ہوتے ہوئے میں حق پر ہوں میں حق پر ہوں میں کیوں نہ بولوں اگر جھگڑا ترک کرنا اور حدیث پاک سے جو مراد ہیں میں ان مرادوں کو سامنے رکھ کر جو جو حدیث پاک سے مرادیں ہیں کہ جھگڑا چھوڑنے والے کو جنت کے کنارے وسط اور اعلی درجے میں تین گھروں کی آکا صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں جھگڑنا چھوڑ دو بے شک میرے رب عزب جللہ نے مجھے بوتوں کی پوجا سے منع کرنے کے بعد سب سے پہلے جھگڑا کرنے سے منع فرمایا ہے تو اللہ ہمیں آجز عطا کرے ان عطا کرے تکبر سے بچائے اپنے بھائیوں کو چھوٹا حقیر دکھانے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہم سب کو آپس سے محبت پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے یہی عادت بعض اوقات گھر بچوں کی امی کی ہوتی ہے جھگڑا یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے ویسا نہیں کرنا چاہیے یوں اسی طرح مرد اپنے گھر میں بحث کرتا رہتا ہے تو یہ سب آپس کی بحث کی عادت نکال دیں باپ اولاد اور والدین اپنی بحث کی عادت نکال دیں جھگڑے کی عادت نکال دیں بے جا تنقید کی عادت نکال دیں جہاں تک ہو سکے ضبط کرنا سیکھیں صبر کرنا سیکھیں اگر کوئی بات آپ کی توقع کے مطابق نہیں ہو رہی آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہو رہی ٹھیک ہے موقع ملے گا کبھی بیٹھ کر محبت اور پیار سے سمجھا دیجیے گا لیکن ضبط اور صبر کرنا سیکھیں ڈائریکٹ بولنا تنقید کرنا جھگڑنا بحثیں کرنا اس سے ہو سکے جتنا بچنے کی کوشش کیجیے جہاں شریعت واچ کر دے وہاں بالکل بولیں جہاں واقعی کو شرعی مسلیت ہے بالکل شریعت کے دائرے میں رہ کر سمجھائیں شرعی تقاضا پورا کرنا ہے واقعی آپ شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے وہاں پر اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو ضبط و صبر عطا فرمائے ہم نے امیر سنت کو باہر دیکھا ہے بہت سارے معاملات آپ کے سامنے ایسے ہوتے ہیں میں نے کئی کئی گھنٹوں کئی کئی دنوں تک امیر سنت کو ایک کسی کئی میٹر پر خاموش ہوتے ہوئے دیکھا ہے ایک خاموش رہتے ہیں کبھی جا کر پھر کبھی کسی موقع سے ملتا ہے تو پھر اگلا پچھلا نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آپ یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا اور یہ بھی تھا ابھی ریلائک کرتا ہے یار بابا نے ابھی تک اپنے ذہن میں محفوظ رکھا تھا بس وقت انتظار کرتے ہیں واقعی وقت کا انتظار کرتے ہیں آدمی کا مزاج اس کا انداز اس کے اوقات کار اس کا منصب دیکھتے ہیں ہر جگہ دیکھ کر ٹو دی پوائنٹ اور بڑے ہی موقع کی مناسبت سے بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کرنے کا یہ جو ایک خصوص شخصیت کا یہ جو انداز ہے اس یہ بھی ایک امیر سنت کا پلس پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے بہت زیادہ قریب ہیں کہ لوگ آپ سے دور نہیں بھاگتے اور قریب پر قریب ہوتے چلے جاتے ہیں لپکتے ہیں آپ کے اوپر آپ پر چپکتے ہیں مگر آپ ہیں کہ بس ضبط ہے صبر ہے محبت ہے ان کی محبت کو ان کے انداز کو ان کی عقیدتوں کو بھی آپ سمجھتے ہیں اور سب کو محبت و پیار دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فتقے میں محبت و پیار کا فکر بنائے اور ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق آمین نبی جی صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم آئیے امیر سنت کی طرف چلتے ہیں ان اللہ وہاں پر بھرپور انداز قطب بھرے کلام پڑھے جاتے ہیں آپ ان کلاموں میں شامل ہو جائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق تعہ فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد